اللہ الرسمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفقه وما کان بمؤمن ان یختل مؤمناً الا خطاہا ومن قتل مؤمناً خطاہاً فتحریر راقابت مؤمنت وزیت مسلمت الى اہلی الا ان یخددہو ماکانالی ممن اور کسی بھی ممن کا کبھی یہ کام نہیں کہ, مؤمنن کہ وہ کسی ممن کو قتل کر دے علا مگر غلطی سے ون قاتالہ ممنن اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے فاتحریر و رقابات ممینا تو ایک ممینا گردن کا آزاد کرنا ہے یعنی ایک ممن گردن کو آزاد کرنا و دیتن مسلمات قیلا اور دیت اس کے گھر والوں کے حوالے کی ہوئی اس کے وارثوں کو سپرد کی گئی اللہ این یس इल्ला के اللہ کے وہ صدقہ کر دیں صدقہ کرتے ہوئے محافظ کر دیں یعنی جان بوجھ کر کوئی موومنٹ کسی موومنٹ کو قتل نہیں کرے گا اگر غلطی سے کسی موومنٹ سے کوئی موومنٹ قتل ہو گیا تو وہ اس کے بدلے میں دیت بھی دے گا اور ایک غلام کو آزاد بھی کرے گا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 دشمن لیکن جو قتل ہوا ہے وہ ہے مؤمن ایمان والا فَتَحْرِيرُ کی محمین تو ایک ممن غلام کو آزاد کرنا ہے ایک مؤمن کر کر آزاد کر پاتے پہلے تھا ایک غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی دے اب دوسری صورت ہے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 اور ایک مؤمن گردن کو آزاد کرنا ہے سملم یا تو جو نہ پائے فخشہ موٹا تا تو دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے توبا تمین اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر ہے علی من حکیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے پچھلی آیات میں لشمحان نے کافروں کے ساتھ جنگ کے احکامات نازل کیے تو کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت جو نازل ہوئی تو اس دوران این ممکن تھا کہ کوئی مسلمان آدمی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 فص کے بدلے فخر ہے اور زینن بعد احسان ہے یا پھر شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زینا کرے تو اس کو رجب کر کے قتل کر دیا جائے گا یا پھر دین چھوڑ دے کوئی مرتا ہو جائے مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے یہ تین صورتیں ہیں پتل کرنے کی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 مسلمانوں کی ملک میں رہ رہے ہیں مسلمانوں سے بنا لے کے لیکن اگر مقتول کے بارے حربی ہوں کافر تو پھر قاتل کے ذمہ صرف کفارا ہے باہر پھر دیت نہیں دی حربی کافر اگر بارش ہیں مقتول کے تو پھر قاتل کے ذمہ کفارہ ہے دیت نہیں دیت اس وقت دینی ہے جب وارث مسلمانوں ہوتا ہے نا بندہ مسلمان ہے جو قتل ہوا مختول مسلمان ہیں لیکن اس کے باقی جو وراکار ہیں وہ سارے رہے کافی ایسی صورت میں صرف کفارہ دیت نہیں یعنی مسلمان ایک غلام کو ایک گردن کو آزاد کرے گا خاص مرد ہو یا عورت غلام یا لمبی کوئی ادا اٹھاتے اگر یہ کام نہ کر سکے کفارہ نہ ادا کر سکے تو پھر دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا مکتول کے بارس کو خون بہا ادا کرنے کی یعنی دیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ دشمن ہیں من قوم ہے دشمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو دیت نہیں دی جائے گی تو جو دیت ہے وہ ہوتی ہے ایک سو اونٹ ایک سو اونٹ یا کس کے اندازے کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے سو اونٹ درمیانے درجے کا جو اونٹ ہے وہ تقریبا دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ یہ تقریبا دو سے تین کے درمیان درمیان جو اچھے ہیں وہ پانچ چھ لاکھ تک بھی سات لاکھ تک بھی جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسے بھی سستے مل جاتے ہیں ڈیڑھ لاکھ تک بھی مل جاتا یعنی درمیانے درجے کے مطابق سے اندازہ ڈھائی تین لاکھ کے قریب قریب اونٹ ایک کرتا ہے تو اس کو سو سے زرب لگائیں ڈھائی سے تین کروڑ روپیہ ایک بندے کو قتل کرنے کی ہے یہ موجودہ ریٹ کے مطابق ہے تو جو خطا کی نوعیت ہوتی ہے اس کے حساب سے جو سو اونٹ کی دیت ہے یہ مختلف ہو جاتی ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں اس کی وضاحت بھی موجود ہے تو برہان اگر دیت نہیں دے سکتا اپنا کفارہ نہیں ادا کر سکتا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے دیت جہاں پہ دینی ہے وہاں پہ دیت دینی ہی پڑے گی ہاں دیت کو معاف کرے گا کون مقتول گرا صاحب ہاں دیت وہ مقتول کے برا کا ذمہ ہے نا ان کا حق ہے چاہے تو ابھی معاف کر دے چاہے کمری معاف کر دے یہ مقتول کے گرا جو ہیں وہ اس میں اختیار رکھتے ہیں یہ قتل خطا کی صورت قتل خطا کی صورت میں کاطل کو کساسن قتل نہیں کیا جائے گا اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا قتل خطا ہے اور جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم تو اس کی جزا جہنم ہے خالدن فیہا تو اس میں ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ علیہی اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے لعنہو اس پر لعنت کی وعدلہو عذاب عظیمہ اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کا رکھا ہے پہلے قتل خطا کا حکم دیان کیا اب ساتھ ہی قتل عمد کا حکم بیان کر دیا کہ کوئی پتن امدن جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کا ایک حکم تو بیان ہو گیا کہ اس صورت میں کساس یا دیت بازے گائے یا مقتول کے بارے کچھ معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے سورہ بہارا کے اندر بھی اس کی وضاحت تھی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 جس میں ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو گیا اس پر لانت کی اور اس کے لیے اذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اتنی سخت صدائیں اور اکٹھی جزا جہنم جہنم اس کی جگہ ہے دوسرا اللہ کا غزل تیسرا اللہ کی لانچ چوتھا بہت بڑا عذاب اور پانچویں فی جو ذکر کی خالدن سی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا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 اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں لیکن سریفر فرقان میں پتل عمل کی توبہ بھی قبول ہونے کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو خالدن سیاہ سے جو ابھی جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے یہ اس شخص کا ہے جو کافر ہے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 بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما کے علیہ السلام یہ دنما کا نا قبلہ پچھلے سارے گناہ معاف تو قتل سے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں اس حوالے سے وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے وہ نینے قتل کر کے مسئلہ پوچھنے کے لیے, <متحد> لیے؟ اس نے کہا اب تو نے اتنے قتل کیے تیری کوئی معافی نہیں اس نے کہا چلو سینچری تو کوئی کرو پھر اس کے دل میں اللہ کا دار آیا پھر کسی سے پوچھا تو نے کہا ہاں توبہ کر لے معافی ہو جائے گی کھلا علاقہ ہے ادھر چاہا جاتا کہ تو گھرکاروں سے برے کاموں سے بچ جائے جو بد امال کو کر رہا ہے وہ راستے میں تھا موت واقع ہو گئی وہ شور روایت ہے قصہ اکثر وہ سنایا جاتا ہے سنتے رہتے ہیں آپ تو اس بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل عمد کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر توبہ کریں اگر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ابھی جہنمی ہونا یہ بھی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ پھر ایوشرا کا بھی وجہ پھر مادی کا شرک اللہ ناپنی کا اس سے جو کم کر گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہے بخش دے یعنی یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے پھر اللہ سبحانہ ہوا تو نے سرمایہ لا تنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ انجنو جمیا اللہ, اللہ سارے گناہ کو ہی معاف کر دیتا ہے تو قاتل عمد کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ قاتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنے والا وہ ابدی جہنمی ہوگا جو قتل کو قتل کو مسلمان مومن کو قتل کرنے کو جائد سمجھے پہلے ٹھیک ہے تو اس کی ادھی ذہن میں ہونے کی وجہ اللہ سبحانہ ہو و تعالی کے احکام کے مقابلے میں اللہ تعالی کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے فجدال جہنم تو مسلمان مومن کا جو قاتل مسلمان مومن کو قتل کرنا جائز سمجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا اب بھی ہے اور یہ کفر ہے ملم یا کم بھی محمد اللہ کابل کافیروں محمل اللہ تو یہ ہے کہ مومن کو قبر کرنا جائز نہیں وہ کیسا جائز ہے اور اپنے اس فیصلے کو ترجیح دے رہا ہے اللہ تعالی کے فیصلے پر اگر اس کی یہ کیفیت بنے تو پھر اس کو فجو جہنم یہ کفر تک بندے کو جاتی ہے تو بہرحال اگر مومن کو قصر کرنے والا مومن ہے کافر مشرق نہیں مومن واحد ہے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا کیونکہ یہ شرک نہیں اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں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 وہ اللہ جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کے راستے میں چلو سفر کرو جہادی راستے میں فتح بیا تو خوب تحقیق کر لو ولہ تقول علیمن الفا علوم السلام علسط اور جو کوئی تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں تب تغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کا استعمال چاہتے ہو فَعِمْدَ اللَّهِ مَغَانِ مُقَثِرَا تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں قَذَلِكَ كُنْتُمْ من قَبْلُ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر احسان کیا فَتَبَيَّنُو سو تم کو تحقی کر لیا کرو ان اللہ قانبی ماتا امرانہ خبی جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بخوبی باخبر ہیں تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کر اور وہ چرا رہا تھا کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس نے السلام علیکم کہا اچھا یہ السلام علیکم کہنے کا مطلب اپنا اسلام ظاہر کرنا یا امن چاہنا امان چاہنا یہ مانا ہوا کرتا اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو قطر کر دیا اس کی بکریاں جو تھوڑی سی تھی تھیں وہ غنیمت بنا لی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناگی کہ جب تم زمین میں چلو پھرو اور تمہیں کوئی آدمی سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے اور اس کو مار کے اس کا مال اٹھ لو تب کا ہونا ہر ادر خیات دنیا تو دنیا بھی سماجات اللہ کے پاس بڑی گنیمتے ہیں تو عرض ادر خیات دنیا سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں جو اس آدمی کے پاس تھی کزالی کا کن تن من قبل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 کافروں کے علاقے میں اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے کر رہا ہو تو تحقیق کر رہی کرو کو پھنسا گئی ایسے پکڑ کے قتل نہ کر دو لائیدون غیر ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں بلا بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے المجاہدین بی علی اللہ تعالی نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر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 رحمت اور رحمت ہے رحیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا نہایت جہاد کے سرد این ہونے کی صورت میں تو کسی بھی شخص کا بلا عذر گھر میں بیٹھا رہنا جائز نہیں ہے لیکن جب جہاد جہاد کی خائی ہو فرد کی سایہ نصیر عام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 جب جہاد فرد این ہو جائے ایک ہوتا ہے جہاد سائل جس کو بولتے ہیں یعنی کہ دشمن آپ کے گھر آ گیا ہے اب آپ بیٹھے رہیں یہ جائز نہیں اب آپ کے پاس جیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ دھکیلیں دفاع کریں دوسری سورتہ جب جہاد کی فائی ہو فردے کی فایا ہو کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں ضرورت پوری ہو رہی ہے میدانوں کی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 وہ میدان میں جانے والے کی طرح ہی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے سرمایہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس قدر تم نے سفر کیا اور جتنی وادیاں تم نے طے کی ہی ہیں وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہیں خدا کا حبول رو ان کو عذر ازرنے روکا ہوا ہے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 یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے بلا عذر جہاد پہ نہ جائے کس وقت جب جہاد فردے کی کھائی ہو اس سورت میں عام طور پہ اکثر و بیشتر جہاد فردے کی خائی ہوتا ہے فرد عین شاد و نادر سورتوں میں ہوا کرتا ہے تو اس وقت کوئی انٹر ہونا جو آگے جاتے ہیں اجر ان کو زیادہ مل جائے گا جو جہاد کے لیے اتریں گے میدان میں اور جو پیچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں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 ارادہ جہاد کا کم از کم ضرور ہونا چاہیے اگر جہاد پہ بندانا بھی جائے ارادہ کیا ہے اللہ سلخانے اگر ان کا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا لَا تو اس کے لیے یہ کر دے یعنی محض کرنا یہ ارادہ ہے جہاد کا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 اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے اب وہ دو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی جائیں تو جن کا سانس پھول جاتا ہے وہ کیا کریں گے لاجو لاہو اردا عظومن کبھی ذہی کبھی مومن کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے تفیق الخر دونوں نے بھلائی ہے مومن چاہے کمزور بھی ہو پھر بھی اس میں ہے خیر ہی لیکن جو کبھی مومین ہے اس میں خیر زیادہ ہے